مترز فرشتوں کی یاد دہانی جوش ملیہ بادی آواز و پیشکش راہل فالو الکت آدم کے حیضانی ارادے میں کروڑوں ہوںکتے فتنے ہیں غلط ہم نہ کہتے تھے تیری تسبیح کو حاضر ہے لشکر خان آزادوں کا یہ آدم ہے بڑا باغی، نرہ تاغی، کھرا کھوٹا دبو دے گا لہو میں دہر کو یہ خاک کا پتلا بشر پیغمبرِ شر ہے، اسے پیدا نہ کر مولا یہ آلِ تیغ ہے، اولادِ پیکان ہم نہ کہتے تھے الہی خلقتِ آدم کے ہے جانی ارادے میں کرو رو ہوقتِ فتنے ہیں غلطہ ہم نہ کہتے تھے جہاد و جذبہ دھن میں دفو و تاس و ادو چنگ کی دھن میں بہائے گا لہو گیتی پر انسان ہم نہ کہتے تھے آدم کہ ہے جانے ارادے میں کروڑوں فتنے ہیں غلطی ہم نہ کہتے تھے گرایا جائے گا کثر نت میں قطب خانے جلائے جائیں گے شہر جہالت میں زبان سدھ کاٹی جائے گی دار الخلافت میں سر اخلاص تولا جائے گا سہنے عدالت بمیزانِ خمیش ہمشیرِ برہ ہم نہ کہتے تھے الہی خلقتِ آدم کہہ جانی ارادے میں کروروں ہوقتے فتنے ہیں غلطہ ہم نہ کہتے تھے مرے گا یہ فقط اپنی ہی اشرت کے سویتے پر یہ ٹانکے گا گوھر بس اپنی ہی ٹوپی کے فیتے پر ترس کھائے ظالم نہ مردے پر نہ جیتے پر کہر اب ہے نگاہ کہ ادواں ہم نہ کہتے تھے اللہی خلکتے آدم کے ہے جانی ارادے میں کروڑوں ہوں فتنے ہیں غلط ہم نہ کہتے تھے بنے گا خوبہ میں نہ خالی مرکز لذت خرابات مغاہی میں نہ گونجے گی یہ لے بڑھ جائے گی اتنی کہ بہرے مستی و عشرت حرم میں بھی کہ دارالحمان عفت و عصمت جلائی جائے گی کندیل اسیاں ہم نہ کہتے تھے इलाही आदम के है जानी इरादे में करोड़ों गलता हम न कहते थे कभी तो गहशत से कभी जोश तमन्ना से कभी दिल के इशारे से कभी औरों के ईमा से कभी आहंगे इमशब से कभी गुलबांग फर्दा से کبھی ہے جان مستی سے کبھی دست زلی سے پھٹے گا حضرت نائب گدام ہم نہ کہتے تھے الہی کلکت آدم کے ہے جانے ارادے میں کروڑوں فتنے ہیں غلط ہم نہ کہتے تھے بنے گا شوق اسیا کوہ آتش بار کا لاوا نکالائے گا اس آدمی کا خل سے باوا خلافت کھائے گی ایک روز دشتے ہماری بات کو ٹھکرا کر اب کیوں ہے یہ پچھتا ہوا بغاوت پر اتر آئے گا انسان نہ کہتے تھے اللہ ہلکتے آدم کہ ہم نہ کہتے تھے ہوا این و آنکھوں فکر کی بھٹی میں پگھلا کر محیطِ بیکرانِ ثابت و سیار پر چھا کر زمین و آسمان کی طاقتوں کو فتح فرما کر حیاتِ جاویدان کا تاج پیشانی پہ جمکا کر یہ کل ہوگا علوہیت کا خانہ ہم نہ کہتے تھے اللہ کلکتے آدم کے ہے جانے ارادم کروڑوں فتنے ہے غلط ہم نا کہ